تو مجھے بتانا پڑے گا جیسے میں کہتا ہوں جی میں چاول خرید رہا ہوں آپ سے پانچ کلو چاول خرید رہا ہوں آپ سے دس کلو گندم کے بدلے میں تو مجھے بتانا پڑے گا دس کلو گندم تو مقدار مجھے بتانی پڑے گی لیکن اگر چیز کا اشارہ کر دوں وہ چیز سامنے موجود ہو پھر مجھے اس کی مقدار بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ وہ یہی بات بتانے لگے وواز کی جمع آواز وازارو علیحا وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو لا ہواجو الا في جواز مقدار وہ عوض المشارو الہا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو ان عوضوں کی طرف ہار زمیر کے نیچے اگر آپ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اگر پرانی کتابیں ہوں تو ان کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہوگا ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا دو نمبر تین نمبر چار نمبر اور الآواز کے نیچے بھی لکھا ہوگا بین سطور جس کو کہتے ہیں یہ زمیریں زمیر کے مرجع ذکر کیا جاتا ہے پرانی کتابوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے کچھ نہ کچھ ایک نمبر لکھ دیتے ہیں زمیروں کے نیچے اور پیچھے ایک نمبر وہی لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین لکھا ہوا ہے تین لکھا ہوا ہے اور پیچھے دیکھیں گے تو آواز کے نیچے کیا لکھا ہوا تین لکھا ہوا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زمیر ہے کیونکہ زمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مرجا زمیر کے لیے ہمیشہ مرجا چاہیے زمیر ہمیشہ کی طرف لوٹتی ہے یہ میں نہ کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں ضمیروں کے لیے ہمیشہ مرجع کی ضرورت ہوتی ہے تو جب مرجع کی ضرورت ہوتی ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے مرجع اس کا ذکر ہونا چاہیے تو المشارو ولی ہا ضمیر لائیں واحد مانس کی ضمیر لائیں اس کو لوٹا رہے ہیں کس کی طرف آواز کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی طرف یہ ہا ضمیر لوٹری ہے جب یہ ضمیر لوٹری ہے اب آپ سے ایک اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی پیچھے تو جمع آ رہی ہے آواز کیا ہے جمع عوض کی اور ہاضم تو واحد مونس کی واحد مونس کی ضمیر ہے تو واحد مونس کی ضمیر کو پیچھے جمع مقصر کی طرف کیسے لوٹا رہے ہیں جمع مقصر کی طرف اس کو کیسے لوٹا رہے ہیں کہ پیچھے جو جمع مقصر ہے اور ادھر جو ہے وہ ضمیر جو ہے واحد کیوں کیونکہ جمع مقصر کیا ہوتی ہے واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے جمع مقصر کیا ہوتی ہے واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے یہ نعب میں ہم نے پڑھ لیا تھا تو ولاواز المشعر الحا وہ اوز المشعرو الحا مشار کیا ہے اشارہ یوشیرو اشارتن ہم کہتے ہیں اشارہ اشارہ یوشیرو اشارتن فہو مشیر و اشیرہ یوشارو اشارتن فضاک مشارن فضا کا مشعار <سؤال> یہ مفول کا سیکھا مشار <سؤال> اصل میں کیا تھا یہ اب آپ لوگ مجھے کل بتائیں گے مشار اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اصل میں کیا تھا یہ کیا تھا یہ آپ خود کریں گے اس کو ول آواز المشعر <الْإلیحَا> وہ عوز جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو لا یاج جو وہ محتاج نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا لا یا وہ محتاج نہیں ہوتا لا وا یاجو کی آدمی محتاج نہیں ہوتا الا معرفت رات مقدار ان کی ان کی ان ہاضمیر پھر آگے نیچ تین لکھا ہوا ہے ان عوضوں کی مقدار کی پہچان کا آدمی محتاج نہیں ہوتا دوبارہ دیکھیے ول آواز المشارو الحا وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو لا یحتاجو تو آدمی محتاج ہاضمیر میں لا یحتاجو کے اندر فائل میں آدمی بنا رہا ہوں یا جو خرید و فروخت کرنے والا لا یحتاجو آدمی محتاج نہیں ہوتا معرفت مقدار عوضوں ان کی, ان کی, کی مقدار کی معرفت کا آدمی محتاج نہیں ہوتا نہ بھی ہو کہ پانچ کلو دس کلو کہ کتنے کے بدلے میں کہہ رہا ہوں دو دور پڑے ہوئے تھے چاولوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے گندموں کا دھیر, گندم کا ڈھیر پڑا ہوا میں کہتا ہوں ان چاولوں کے بدلے میں یعنی میں ان گندم کے بدلے میں یہ چاول خریدتا ہوں مجھے چاولوں کا بھی نہیں پتا کہ چاول کتنے ہیں پانچ کلو ہیں دس کلو ہیں کتنے ہیں اور مجھے گندم کا بھی نہیں پتا بس ڈھیر پڑا ہوا تھا دونوں ایوزوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا اس کے بدلے یہ لے لی بس تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر میں اشارہ نہ کرتا چیز موجود نہ ہوتی اندر پڑی ہوئی ہوتی تو مجھے بتانا لازمی تھا کہ دس کلو گندم دے کر آپ سے پانچ کلو میں چاول خرید رہا ہوں مقدار کا بتانا ضروری تھا اس لیے کہ جس جو اشارہ ہوتا ہے نا اشارہ یہ اس اشارے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے اشارے کی وجہ سے میں کہتا ہوں میں زید تو دیکھیں اب زید دس بندے ہو سکتے ہیں دس بندے ہو سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ آدمی یہ آدمی میں کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کہتا ہوں یہ آدمی تو اب کیا ہوگا وہ ایک ہی آدمی ہوگا بس اس کا نام بھی زید ہے لیکن وہ سب سے زیادہ ہمارے پہ پہچان کے اندر وہ بندہ موجود ہوگا اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہوگی اور اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا اس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا تو اے وس جب حاضر ہوں تو ہمیں اس کی مقدار بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس کی کوالٹی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے تو نہ آپ کو کوانٹیٹی بتانے کی ضرورت اور نہ آپ کو کوالٹی بتانے کی ضرورت آپ نے دو لفظ یاد رکھنے ہیں ایک ہوتا ہے وسف ایک ہوتا ہے وسف وصف کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی اور ایک ہوتی ہے مقدار اس کا مطلب ہوتا ہے کوانٹٹی تو نہ آپ کو کوالٹی بتانے کی ضرورت رہتی ہے نہ آپ کو کوانٹٹی بتانے کی ضرورت رہتی ہے آپ دیکھیں نا چیزیں سب چیزوں کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے چاول ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایک چاول یہ ایک سال پرانا چاول ہے سپر کرنل ہے یہ جی فلاں چاول ہے یہ سیلا چاول ہے یہ فلاں یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے سیلا چاول سپر کرنل فلاں فلان یہ کوالٹی ہے ایک سال پرانا چاول ہے جی چھ مہینے پرانا چاول ہے دو سال پرانا چاول ہے چاول جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی, کی پرائس اتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی کوالٹی فرق آ جاتا ہے تو آپ کو یہ کوالٹی ہوتی ہے اور کوانٹٹی دو کلو تین کلو پانچ کلو دس کلو ایک منتھ یہ گی ٹھیک تو یہ ایک بات ختم ہوگی گئی آگے تو اللہ مدار کی جواز البے بے کے جواز کے لیے آگے ایک اور چیز وہ بتائیں گے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور ہم جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں میں گیا میں نے چاول خریدے میں نے کہا کہ بھئی یہ مجھے چاول دے دو ایک کلو چاول دے دو میں نے یہ ایک کلو چاول خریدے سو کے بدلے میں سو کے بدلے میں تو آپ کیا کہیں گے آپ کا فوراً زین دیا جائے گا آپ کہیں گے جی سو روپے ہے سو روپے ہے میں نے یہ نہیں کہا سو روپے کے بدلے میں میں نے کہا میں سو کے بدلے آپ سے یہ چاول خریدے یا ہزار ٹھیک ہے عام طور پہ جیسے ہوتا ہے آپ پیٹرول دلوانے جاتے ہیں گاڑی کے اندر آپ کہتے ہیں یہ ہزار کا پیٹرول ڈال دو ہزار کا ڈال دو وہ پٹرول ڈال دیتے ہیں آپ اس کو 1000 روپیہ پکڑا دیتے ہیں ہزار روپیہ آپ کو دے دیتے ہیں بھائی آپ نے تو ہزار روپے کی بات نہیں کی ہے آپ نے کہا ہزار کا پٹرول ڈال دو تو آپ کہیں گے جی میں نے تو وہ کیا تھا میں نے تو کہا تھا ہزار اور آپ کیا کریں گے جی انڈین روپیز یا فلانچ میں تو انڈین سے لوں گا پاکستانی روپیہ نہیں لوں گا سے مجھے نے کہا تھا تو کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے جو بات کی ہے میں یہاں کے اعتبار سے بات کی تھی میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہی بات ہے جب میں بات کروں گا تو میں پاکستانی روپے کی بات کروں گا تو اس کو کہتے ہیں سمن مطلق سمن مطلق, سمن مطلق،, سمن مطلق کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ اشارہ نہیں کرتے اس چیز کی طرف اس کے بدلے میں آپ ویسے ایک ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سمن مطلق بس سمن کا مطلق سمن ذکر کر دیتے ہیں سو ٹھیک ہے یہ پہلے زمانے کے اندر وہ چیزیں چلتی تھیں پہلے زمانے کے اندر سونا اور چاندی دو سکے ہوا کرتے تھے ایک ہوا کرتا تھا درہم ایک ہوتا تھا دینار درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا دینار سونے کا سکا ہوتا تھا ٹھیک ہے درم اور دینار ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر یعنی اور کوئی کسی چیز کا نہیں ہوتا اور فلوس ہوا کرتے تھے فلوس جیسے ہمارے سکے ہوتے نا ہمارے جو عام سکے ہو گئے مثلاً ایک ایک دو دو روپے پانچ پانچ روپے کے یہ فلوس ہوا کرتے تھے تو یہ تین چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے کے اندر بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ ختم کر دیا گیا دنیا کے اندر ایک وہ ہے سونا چاندی کے ختم کر کے کرنسی آ کرنسی نوٹس آ اور اس کے ذریعے سے دنیا نے اپنے کام کیا تو تین چیزیں تھیں سونا سونے کا ترا دینار چاندی کا ہوتا درہم اور فلوس ہوا کرتے تھے یہ عام جو تھے مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے فلوس وغیرہ اگر ایک آدمی جاتا ہے بازار کے اندر گیا اور وہ کہتا ہے میں چاندی کے بدلے میں تم سے یہ چاول خرید رہا ہوں چاندی کے بدلے میں تو جب آپ چاندی کی بات کریں گے خالی مطلب سمن کی بات کر رہے ہیں آپ نے صرف کہا کہ جی میں نے چاندی کے بدلے تم سے خرید رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ چاندی کی مقدار کتنی ہے چاندی کی مقدار کتنی ہے میں کہتا ہوں جی سونے کے بدلے آپ سے خرید رہا ہوں تو مجھے مقدار بتانی پڑے گی اگر میں مقدار نہیں بتاؤں گا تب وہ بات درست نہیں ہوگی تو یہ اس سے مراد یہاں پہ یہ سمان مطلق لے رہی ہیں کہ سمان مطلق کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ ایسی سمند مطلق ہو کہ جہاں پر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو مقدار اور پھر ایسے ہی یہ جو سکے ہوا کرتے تھے یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی مختلف علاقوں کے مختلف سکے ہوا کرتے تھے کسی علاقے کا درہم مختلف ہوتا تھا کسی کا مختلف ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ پوری دنیا میں درہم ایک جیسے چل رہا ہوتا تھا یا دینار ایک جیسے چل رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے بخارا بخارا, کے اندر بخارا کا اپنا تھا ٹھیک ہے سمرکند کے اندر یہ سارے علاقے ازبکستان کے اندر ہیں بخارا سمرکند وغیرہ تو بخارا کا اپنا دیرم دینار چل رہا ہے سمرکند کے اپنے وہ چل رہے ہیں تھوڑی بہت اس میں کوالٹی اور کوالٹی میں بھی فرق ہوتا تھا اور ان کے اندر جو سونے کی مقدار ہوتی تھی اس میں بھی فرق ہوتا تھا اس میں بھی فرق ہوتا تھا تو یہ اس سے مراد کیا ہوگا کہ آپ کو بتانا پڑے گا جب آپ جائیں گے سونا کے بدلے میں یا چاندی کے بدلے میں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کس کے بدلے میں میں خرید رہا ہوں آپ سے اگر آپ جس شہر کے اندر اگر ایک ہی وہ چلتا ہے پھر تو سیدھی بات ہو جائے گی جیسے میں نے پاکستان میں مثال رکھ دی پاکستان میں اگر ہیں تو پاکستانی سو آپ نے کہا سو کے بدلے میں تو سو کے بدلے میں جب آپ نے بات کی تو اب خود بخود کیا آ جائے گا روپیہ خود بخود آ جائے گا عرف کی وجہ سے کہ جی, یہ عرف پاکستان میں چل رہا ہے لیکن اگر آپ ایسے ملک کے اندر ہیں جہاں پر دونوں چل رہے ہیں دو قسم کی کرنسیز چل رہی ہیں تین قسم کی کرنسیز چل رہی ہیں تو وہاں پر صرف اتنے کہنے سے بات نہیں مکمل ہوگی بلکہ وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس کے بدلے میں چیز خرید رہے ہیں ڈالر کے بدلے میں یا جیسے ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں جی ڈالرس تو امریکن ڈالر علادہ ہے کینیڈین ڈالر علادہ ہے آسٹریلین ڈالر الادہ ہے تو جہاں پر یہ سارے ڈالر سے استعمال ہوتے ہوں وہاں پر آپ کو باقاعدہ ایک ڈالر کا نام لینا پڑے گا کہ یہ امریکن ڈالر کے بدلے کے اندر ٹھیک ہے تو دیکھیے ذرا آپ اس کو ذرا کہتے ہیں ولسمان ول اصمان سمن کی جمع ول اصمان المتلق سمن مطلق المتلق کیوں ہیں واحد مونس کا سیگا موسود صفت موسم صفت کیا آ موسوف جمع مقصر ہے صفت باہر مول ساغی ول آسمان المتلق سمن مطلق جو ہیں یعنی جس کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو جس کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو تو سمن مطلق وہ مراد ہے لا تسے ہو سمن مطلب درست نہیں ہوتے اس کے ذریعے سے کسی چیز کو خریدنا لا تسے درست نہیں ہوتا کسی چیز کو خریدنا الا ان انتقنا مگر یہ کہ وہ ہو سمن مطلق کیا ہو ان انتقنا معروف قدر معروف قدر مقدار کے اعتبار سے جانا پہچانا ہو سمن مطلق کے ذریعے سے کسی چیز کو خریدنا جائز نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو اللہ انتقنا معروف عتل قدر و اور اس کی صفت بھی معلوم ہو اس کی صفت بھی معلوم ہونی چاہیے مقدار بھی معلوم ہو اور صفت بھی معلوم ہو تو سمنے مطلق جب آپ اشارہ نہیں کر رہے تو آپ کہتے ہیں جی میں چاندی کے بدلے میں خریدنا چاہ رہا ہوں تو اب خالی چاندی کے بدلے میں مقداروں جی بتانی پڑے گی بھئی دو دہم کے بدلے میں خرید رہا ہوں یہ تو بات ہوگی چلیں دو درم کے بدلے میں لیکن دو درم تو مختلف استعمال ہوتے ہیں کسی جگہ کا درم اور ہے کسی جگہ کا درم اور ہے چاندی اس کی کوانٹٹی میں, میں, میں فرق ہوتا ہے چاندی کی تو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے بخارا کا بخارا کا جو درم ہے سمرکن کا جو درم ہے یا کہ جی جو اچھی کوالٹی والا جو درم ہے اس کے بدلے میں یا جو ردی کوالٹی والا جو کم کوالٹی والا اس کے بدلے میں جیسے ہم سونے کے اندر کرتے ہیں نا چوبیس کیرٹ کا سونا کیا ہوتا ہے خالص سونا ہوتا ہے چوبیس کیرٹ کا سونا خالص سونا ہوتا ہے بائیس کیرٹ کا کیا ہوتا ہے ملاوٹ والا ہوتا ہے اٹھارہ کیرٹ کا بھی ہوتا ہے مختلف قسم کا ایسے ہی جو سکے بھی بنتے تھے اس کی بھی مختلف ہوتی تھی تو اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی یہ مقدار ہے تو اور ہر علاقے کا اپنا اپنا مختلف ہوا کرتا تھا جی بخارا والے اتنی کوالٹی کا سونا رکھتے ہیں سمرکن والے اتنی اس کا رکھتے ہیں فلاں والے اتنا رکھتے ہیں تو آپ کو نام لے لیں گے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا تو آپ کو مقدار بھی بتانی پڑے گی اور آپ کو ساتھ ہی اس کی ساتھی سٹ اپ بھی بتانی پڑے گی کوالٹی بھی بتانی پڑے گی تو تب چیز لینا جائز ہوگا اگر آپ اشارہ نہیں کر رہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ درم اور آپ کہتے ہیں ان کے بدلے میں خریدتا ہوں تم سے یہ تو اشارہ جب کر دیں گے تو پھر آپ کو مقدار بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ان کی کوالٹی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اب آج کل کے ہم آج کل کے تناظروں کے اندر آتے ہیں کہ آج کل کے تناظر ہیں بھئی آج کل کون سا وہ کرتے ہیں آج کل تو نوٹ, نوٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے اور چاہے نیا نوٹ ہو پرانا نوٹ ہو سو روپے کا نوٹ جو ہوتا ہے دونوں کی قیمت کیا ہوتی ہے جیسے ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی نیا نوٹ ہے تو فرق ہوگا پرانا نوٹ ہوگا تو فرق ہوگا ایسا تو آج کل ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نوٹوں کے ذریعے سے آگے دیکھیے میں نے بتایا نا آپ اس کو نوٹوں کی اس میں نہ لیں آپ اس کو سونے اور چاندی کی اس اعتبار پہ جائیں ٹھیک تو اس زمانے میں تھا اور آج کل پوری دنیا میں لوگ ایک کام کر رہے ہیں میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا میری ایک میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ ایک آہ آہ صاحب ہیں وہ ملیشیا کے اندر ہوتے ہیں ہیں ویسے بنیادی طور پہ اسپین کے شیخ ہیں اسپین کے اندر تھے تو وہ کہیں تھی پاکستان آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ وہ کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر دوبارہ درہم اور دینار کے اوپر انہوں نے مجھے سکے بھی دکھائے مغلیہ دور کے سکے بھی دکھائے کہ مغلوں کے دور کے اندر کون کون سکے استعمال استعمال ہوتا تھا یا اس طریقے سے یا دنیا کے اندر جو سونے کے دیرم اور دینار وغیرہ بعض جگہوں کے اوپر لوگوں نے چھاپ بنانے شروع کی ہیں وہ مجھے دکھائے انہوں نے تو وہ بھی تھا کہ جی ہر جگہ کے اوپر دوبارہ دیرم اور دینار کو کرنسی کے طور پہ لایا جائے میٹنگ تو کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ مجھے کچھ اشکالات تھے بہت زیادہ اور میں نے ان کے سامنے رکھے وہ چیزیں تو وہ تو کوئی صورتحال نہ بن سکی تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آج کل اگر دس روپے کا پرانا نوٹ ہے اور دس روپے کا بالکل کڑکتا نیا نوٹ ہے دونوں برابر ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا فرق نہیں ہوگا شروع میں آواز ہی کو ٹھیک ہے نا وہ پہلا تھا ول آواز المشارو الحا وہ عوض دونوں عوض ٹھیک ہے وہ عوض دونوں ہیں مبی اور سمن دونوں میں آواز المشار ولیحا وہاں پر کیا ہے سمن اور سمن اور کیا ہے مبی دونوں جن کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو یا ایک بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور دوسرے کی طرف کیا کر دیا اشارہ نہیں کیا جس کی طرف اشارہ نہیں کیا تو اس کی کیا بتانی پڑے گی اس عوز کو ہمیں پوری کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں بتانی پڑیں گی لیکن اگر آپ نے اشارہ کر دیا ہے اشارہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی نہیں بتانی پڑے گی سمجھیے فرق سمجھیے ون آواز المشار وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اس میں سمن اور مبی دونوں شامل تھے کہ اگر سمن اور مبی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا تو اب کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کی بتانے کی ضرورت ہے نہیں ایک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کی طرف اشارہ کیا ایک طرف اشارہ نہیں کیا تو جس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس کی کوالٹی کوانٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کی طرف اشارہ نہیں کیا اس کی کوالٹی اور کوانٹی بتانے کی ضرورت ہے ضروری ہے اور یہ جو آگے مسئلہ آیا اول اسمان المطل سمن مطلق تو یہ سمن مطلق بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں سمن یا آپ سمن مطلق کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سمن مطلق اگر سمن کو مطلق رکھا ہے آپ نے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ کو کوالٹی اور کوانٹٹی بتانی پڑے گی دونوں چیزیں بتانی گی ہوگی بات یہ آگے چلیں ٹھیک ہے ایک ساتھی نے یہ بھی پوچھا کہ ایک ملک میں جہاں پہ کئی کرنسیز ہوتی ہیں جیسے میں بتائیں نا آپ جاتے ہیں دبئی سائڈ پہ جاتے ہیں دبئی کے اندر دبئی میں آپ جاتے ہیں تو اب کیا ہوگا دبئی کا اپنا بھی کرنسی وہ ہو رہی ہوگی اور زیادہ تر فارنرز ہوتے ہیں ڈالرز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ امریکن ڈالر چل رہے ہیں اور پوری دنی, دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر تو وہاں پر پھر آپ کو بتانی پڑے گی کرنسی بتانی پڑے گی کہ فلاں ملک کی کرنسی میں بتائیں ڈالرس امیرکن ڈالر کی قیمت اور ہے کینیڈین ڈالر کی قیمت اور ہے آسٹریلین ڈالر کی قیمت اور ہے تو وہاں پہ جب آپ کوئی چیز خریدنے لگے تو آپ کو دنیا کے اندر جو آپ چل رہے ہوں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ امیرکن ڈالر کے بدلے میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ وہ بتانا پڑے گا کہ جی میں کون سے ڈالر کے ذریعے سے یہ خرید رہا ہوں چیز تو وہ بتانا ضروری ہے تو مقدار بتانا ضروری ہے اور ملک کے نام بتانا ضروری ہے یہاں پہ اب کوالٹی کے تو فرق کوالٹی تو کوئی نہیں ہوتی کوالٹی کیونکہ میں نے بتایا ہے نوٹوں کے اندر کوالٹی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں پہ سونے کی بات آ جاتی ہے چاندی کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ کوالٹی ہوتی ہے جتنا آپ کھوٹ ملائیں گے اتنے اس اعتبار سے اس کی کوالٹی کے اندر فرق آتا جاتا ہے چوبیس کیرٹ کا سونا سب سے مہنگا ہے چوبیس کیرٹ کا ٹھیک ہے بائیس کیرٹ کا اسے سستا ہے. اٹھارہ کیرٹ کا ہو جائے گا اور हो ہو جائے گا تو وہ اس طرح جو درم دینار جو بنائیں گے اس میں بھی فرق ہوگا درم تو دریا چاندی سے بنے گا دینار سونے سے بنے گا آگے آ گیا کہ خرید و فروخت جو کی جاتی ہے کیا ابھی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کہ جی میں ابھی پیسے دے کر چیز لے لوں یہ کیا جائز ہے ہاں جی یہ تو جائز ہے کہ میں گیا میں نے سو روپیہ دیا اور کتاب خرید کے میں گھر لے آیا ٹھیک ہے تو سو روپیہ دے دیا نا اس کو کہتے ہیں سمن حال حال پریزنٹ کے اندر سمن حال سمن حال یعنی سمن میں نے ابھی دے دیا سو روپیہ دیا اور میں نے وہ چیز لے لی ہے تو یہ بے تو درست ہے ایک ہوتی ہے سمن معجل سمن موجل اجل اجل کیا ہے حمزہ جیم لام حمزہ جیم اور لام اجل ٹھیک ہے جی حمزہ جیم لام اجل موجل سے مدت اس کو کہتے ہیں اجل کا مطلب ہے مدت اسی سے بنتا ہے سمنے معجل ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ وہ عین عین جام اجل وہ ہوتا ہے معجل اجل جلدی اجلت ہم اردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں اجلت مہر کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نکاح نامے کے اندر ہوتا ہے جس کے مہر معجل ہے یا معجل ہے مہر معجل یا معجل اگر حمزہ کے ساتھ ہوگا نا باؤ معجل کے ساتھ ہوتا ہے میم باؤ اور اوپر حمزہ ہوتا ہے جیم لام معجل، اس کا مطلب ہے مدت کے بعد مہر جو ہے ایک مدت کے بعد دیا جائے گا دو سال تین سال چار سال اور اگر مہر معجل آئین کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا تو بھائی ابھی مہر دینا پڑے گا فوراً دینا پڑے گا تو, تو سمن معجل حمزہ والا معجل ٹھیک ہے سمن معجل ہو یا سمن حال ہو تو ان کے ذریعے سے بیع کرنا کیسے ہے سمن حال کے ذریعے سے تو بات ختم ہوگی بھی ٹھیک ہے ہم جتنی بھی بے عمومی طور پہ کرتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں تو اگر سمن ابھی نہ دیں اور میں کہوں کہ جی میں ایک مہینے بعد آپ کو پیسے دوں گا تو کیا یہ بے جائز ہے کہتے ہیں ہاں جی یہ بھی جائز ہے آپ مدت مقرر کر لیں کہ جی ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد آپ کو پیسے دوں گا تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی سمن معجل کے ساتھ بے کرنا یہ بھی جائز ہے ادھار بے جس کو کہتے ہیں ادھار بے کرنا ادھار بے کرنا بھی جائز ہے دیکھیے ذرا یوزول بے جائز ہے بسمن ہال ان ٹھیک ہے بسمن حالن کس کے ساتھ سمن حال کے ساتھ سمن حال کے ساتھ ٹھیک ہے تو بے جائز ہے سمن حال کے ساتھ ملن و معجل اور ادھار کے ساتھ بھی سمن معجل کے ساتھ بھی جائز ہے اور سمن حال کے ساتھ بھی جائز ہے ٹھیک ہے بسمن ان کر لیں اس کو مصوص بنائیں ٹھیک ہے بسمن ان و مجل ایسے سمن کے ساتھ جو کہ کیا ہو فوراً وہ مجل بسمن معجل ایسا سمن جو کہ معجل ادھار ہو تو بسمن ہال وہ مجل تو بے جائز ہے پیزنٹ سمند کے ساتھ بھی اور ادھار کے ساتھ بھی جائز ہے لیکن ادھار میں کب اس کی شرط بتا رہے ہیں. ازا کا نل اجلو معلوم جبکہ مدت معلوم ہو مدت معلوم ہو میں کہتا ہوں میں آپ سے ادھار خرید رہا ہوں ادھار خرید رہا ہوں تو مجھے مدت بتانی پڑے گی ایک مہینے بعد پیسے دوں گا دو مہینے بعد دوں گا تین مہینے بعد دوں گا تو یہ متعین ہونا چاہیے اگر میں متعین نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا تو درست ہو جائے گی میں کہتا ہوں جی میں خرید رہا ہوں پیسے میں بعد میں دوں گا پیسے میں بعد میں دوں گا تو یہ سمنے موجل نہیں بنے گا بلکہ یہ کیا بنے گا سمن حال بنے گا کیا بنے گا سمن حال ہی بنے گا اور دکاندار مجھ سے فوراً مطالبہ کر سکتا ہے وہ مجھے فوراً کہہ دے گا اچھا تم نے خرید لیا نا ٹھیک ہے تو اب مجھے پیسے دے دو تو حال اگر میں مدت متعین نہیں کروں گا تو پھر مجھے فوراً دینے پڑیں گے بہت درست ہو جائے گی بات کو سمجھیے گا ذرا اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ایک مہینے بعد پیسے دوں گا اب دکاندار مجھ سے ایک مہینے سے پہلے پیسے نہیں مانگ سکتا میں کہتا ہوں جی چھ مہینے بعد پیسے دوں گا دکاندار چھ مہینے تک مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا میں نے چیز لے لی ہے چیز میں استعمال کر رہا ہوں چھ مہینے سے پہلے مجھے پیسے نہیں مانگ سکتا وہ یہ کہہ رہے کہ جی چھ مہینے کہوں گا میں نے تم سے جو خریدی تھی تو میں نے تم سے سمان معجل کے ساتھ خریدی تھی اور میں نے ٹائم فریم بتایا تھا تو میں چھ مہینے بعد پیسے دوں گا کہتے ہیں سامان معجل اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی پیسے میں بعد میں دے دوں گا میں نے چیز خرید لی تو دکاندار اگلے دن میرے گھر آ گیا بھائی پیسے دو میں کہوں گا میں نے تو کہا تھا کہ جی پیسے میں بعد میں دوں گا وہ کہے گا بعد میں دوں گا نا تو ٹھیک ہے اب آپ دو پیسے مجھے مدت متعین کرنا ضروری ہے سمن معجل کے لیے اور اسے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے تو شعد کہتی ہے کہ آپ متعین کر دو مدت کو تو وہ یوزل بیو بسمنن حالن ہال ان بے جائز سمن ہال کے ساتھ بھی وہ معجلن اور بے سمنے معجل کے ساتھ اذا ال اجل معلومن جبکہ اجل, اجل کیا ہو مدت معلوم ہو اچھا اگلی کوئی بڑی بات آ گئی کہ اگر آپ مطلق رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے سو کے بدلے میں خریدا سو کے بدلے میں چیز خریدی تو بھئی سو کیا چیز ہوگی جو اس شہر کے اندر اس ملک میں جو کرنسی چلتی ہوگی نا اس وہ کرنسی شمار ہوگی ٹھیک ہے مطلق اگر آپ رکھ رہے ہیں اگر آپ نے سمن کو مطلق رکھا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جی سو ڈالرز ہیں سو فلان ہیں. آپ نے کہا جی میں سو پاکستان میں ہو جاتا ہوں میں نے کہا ہزار کا پیٹرول ڈال دو ہزار کا پیٹرول ڈال, ڈالنے کے اندر تو مجھے کیا دینا پڑیں گے ہزار روپیہ دینا پڑے گا وہ مجھے کہ جی, آپ ڈالرس دیں مجھے ہزار ڈالر دیں تو بھائی جو اس ملک کے اندر چلتی ہوئی کرنسی, اعتبار کہ اگر کسی نے سمن کو مطلق رکھا ہو یعنی بتایا نہ ہو کہ جو اس کی کوئی خاص کوالٹی نہ بتائی ہو کہ فلان ملک کی فلان ملک کی بس کا ہزار کا پیٹرول ومن اطلاع سمن نافیل بے بے کے اندر اگر سمن کو مطلق رکھا ہو کانا کانا کانا, کانا کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے ناؤ نمبر آپ کے پاس پتا نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا میرے پاس نون نیچے لکھا ہوا ہے اور پیچھے سمن کے نیچے بھی کیا لکھا ہوا ہے ناؤ لکھا ہوا ہے یہ مرضی بتا رہے ہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ومن اطلق لکھ سمن کے نیچے بھی ایک نمبر لکھا ہوگا اور کانا کے نیچے بھی لکھا ہوگا ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوا ہے نا تو ومن اطلق لکھ سامان جس سمن کو مطلق رکھا ہو بہ کے اندر کانا کانا سمنو کانا کا اسم کون ہوگا اسمن اس تو وہ سمن کیا ہوگا ال غالب نقدے کانا اللہ غالب نقدے تو اس شہر, کی اس شہر کی غالب جو کرنسی ہوگی نا اس شہر کے اندر جو کرنسی استعمال ہوتی ہوگی زیادہ تر جو کرنسی استعمال ہوتی ہوگی اس وہ سمن اس وہ شمار ہوگا کانت سمن و الا غالب نقد بلا تو وہ سمن کیا ہوگا وہ اس ملک کی جو غالب کرنسی ہوگی اس کے وہ سمن ہوگا وہ سمن شمار کیا جائے گا ٹھیک ہے جیسے پاکستان میں بھی ڈالر تو استعمال ہوتا ہے نا پاکستان میں بھی آپ کئی جگہوں پہ جا کے ڈالر کے طریقے لیکن اب زیادہ تر کرنسی کون سی استعمال ہوتی ہے روپیہ پاکستانی روپیہ استعمال ہوتا ہے تو سمن جب متلق رکھا تو اس زمانے کے اندر اس جگہ کے اوپر اس شہر کے اندر جو غالب کرنسی استعمال ہوتی ہوگی جو ڈومیننٹ کرنسی ہوگی وہ استعمال ہوگی وہ اس سمن ہوگا کان آ غالب نقد البلد دے تو وہ شہر کی غالب جو کرنسی ہوگی وہ شمار ہوگی اچھا لیکن اگر ایک ایسی ہو کہ جہاں پر مختلف قسم کی کرنسی استعمال ہوتی ہیں مختلف کرنسی استعمال ہوتی ہیں اور تقریباً برابر سے برابر استعمال ہوتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی ایک کرنسی زیادہ استعمال ہوتی ہے امریکی ڈالر بھی اس طرح استعمال ہو رہا ہے اور کینیڈین ڈالر بھی اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو اب کیا ہوگا آپ کہتے ہیں جی سو, سو ڈالر سو ڈالر اس ملک کے اندر کینیڈین ڈالر بھی اس طرح استعمال ہو رہا ہے اور امریکی ڈالر بھی اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اور امریکی ڈالر اور کینیڈین ڈالر میں فرق ہے امریکی ڈالر مضبوط ہے کینیڈین ڈالر کمزور ہے اس کے مقابلے میں اسے جھگڑا پیدا ہوگا اور جہاں پر بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے شریر کا کر دیتی ہے وہاں پر اس کہتے ہیں کہ جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں پر شریر کی آ جاتی ہے بیچ میں روکنے کے لیے جھگڑے کو روکنے کے لیے تو دیکھیے ذرا کہتے ہیں فعن کانتن نکو فن کانتن نقو مختلف فعن کانتن نقو مختلف اگر نقوت کیا ہو مختلف ہوں مختلف قسم کے نقود یعنی جو کرنسیز ہیں وہ مختلف استعمال ہو رہی ہیں اور ساری کی ساری استعمال ہوتی ہیں فل بے فاسدن تو بے فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی الا این بئی یا نا اہدا الاو بئی مگر یہ کہ کسی ایک کو بیان کر دیا گیا ہو میں نے کہا سو ڈالرز اب بے فاصد ہوگی کینیڈین ڈالر بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے امریکی ڈالر بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے کوئی ڈومیننٹ کرنسی نہیں ہے اس ملک کے اندر تو اب بے بحفاصد ہو جائے گی میں کہوں گا جی میں نے تو یہ سو ڈالر کینیڈین ڈالر خریدا تھا وہ جو بیچنے والا ہوا نہیں میں نے تو بیچا امریکن ڈالر کے حساب سے بیچا تھا تمہیں تو لڑائی جھگڑا ہوگا جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو چھیت کہتی ہے کہ نہیں جی جھگڑے بچانے کے لیے چھیت آ جاتی ہے ہاں میں کہہ دیتا ہوں جی سو امریکی ڈالر تو جھگڑا اب نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ یو بھئی نا مگر یہ کسی ایک کو بیان کر دیا گیا ہو تو تب کیا ہو جائے گی بے جائز ہوگی جائز ہوگی ایک کو اگر بیان کر دیا گیا ہے تو بے جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میں تھوڑی سی آپ سے کچھ اور باتیں وہ کر دیتا ہوں کہ جی جو ہم نے اب تک پڑھا اس کے اندر سے وہ کیا دیکھیں ہم نے اوپر بات کی تھی کہ سمن ومن اطل کا سمن نافل بے جس نے سمن کو مطلق رکھا سمن کو مطلق رکھا تو اب کیا ہوگا کہ وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے اسے پہلے بلکہ آ جائیں وہ یہ جوز الب سمن ان ہال ہم نے کہا سمن ہال کے ذریعے سے اور سمن مجل کے ذریعے سے بے جائز ہے سمن کی بات کی مبی کی بات نہیں کی کہ کیا مبی, مبی ایسا جائز ہے یا نہیں جائز ہے مبی کے اندر مدت مقرر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مبیہ مبی معین ہو مبی معین ہو کہ یہ چیز یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر تاجیل نہیں مدت مقرر نہیں کی جا سکتی یہ چیز میں خرید رہا ہوں ایک مہینے بعد ٹھیک ہے ایک مہینے بعد میں آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں یہ جائز نہیں ہوگا بھی فورن دینی پڑے گی اس کو یہ دنیا کے اندر اس وقت بہت سی جو فاریکس کا آپ نام سنتے ہوں گے فاریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے دنیا کے اندر فاریکس ٹریڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے آپ فیوچر سیلز کر رہے ہوتے ہیں جو چیز ابھی آپ نے خریدی یا آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی ایک مہینے بعد یا آپ کو بیک... آ... میں وہ دوں گا بیچ دوں گا ایک مہینے بعد بیچ دوں گا دو مہینے بعد بیچ دوں گا سونا چاندی گندم بھی چل رہی ہوتی ہے کموڈی مارکیٹ ہوتی ہے تو مبی کے اندر مدت میں متعین نہیں کی جا سکتی مبی صرف صرف ایک صورت کے اندر وہ ہو سکتا ہے جو ہم نے کہا تھا بہ سلم بے سلم کے اندر وہ ایک علادہ چیز ہوتی ہے بےسلم لیکن ویسے عمومی طور پہ جو مبی ہے اس کے اندر مدت متعین ان نہیں کی جا سکتی ہے اگر مدت متعین کریں گے کہ جی یہ چیز میں آپ کو ایک مہینے بعد دوں گا ایک مہینے بعد دوں گا تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بے فاسد ہو جائے گی لیکن سمن کے اندر ایسا کیا جا سکتا ہے جو سمن ہوگی اس کے اندر آپ مدت متعین کر سکتے ہیں کہ پیسے میں آپ کو ایک مہینے بعد دوں گا دو مہینے بعد دوں گا ٹھیک ہے لیکن جو مبی ہوگا وہ اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا مبی آپ کو جب میں نے خرید لی ہے نا مجھے فوراً دینی پڑے گی میں نے کوئی گھر خرید لیا جا کر اب وہ بندہ کہے کہ جی میں آپ کو یہ چیز نا دو مہینے بعد آپ کو سپورٹ کروں گا دو مہینے تک میں اس کو استعمال کرتا رہوں گا دو مہینے بعد تو یہ بے بحفاصل ہوگی یہ بے فاصد ہوگی مبی کے اندر نہیں لگائی جا سکتی سمن کے اندر لگائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اب اس سے آپ کو وہ بھی حکم معلوم ہو جائے گا کہ جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور جب چیز خرید لیتے ہیں لیکن وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ابھی یہ چیز نہیں دوں گا میں آپ کو دو مہینے بعد دوں گا تین مہینے بعد دوں گا اس شرط پہ آپ کو بیچ رہا ہوں تو ایسی بہ کیا ہوگی یہ فاسد ہوگی ایسی جب آپ نے چیز خرید لی ہے آپ کو فوراً کیا ہوگی وہ چیز مل جانی چاہیے اگر وہ آپ کو فوراً نہیں دیتا اور شرط لگا لیتا کہ اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ ہاں آپ اپنی مرضی سے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں وہ ارادہ چکر ہے کہ میں نے ایک چیز خرید لی گھر میں نے خرید لیا میں نے جی ہاں ایک گھر خرید لیا تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ہم رہ رہے ہیں ابھی ہم نیا گھر ڈھونڈ رہے ہیں تو تقریباً آپ ہمیں تھوڑی سی مہولت دے دیں تو میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیں ایک مہینے تک آپ دیکھ لیں اپنی مرضی سے میں کہہ ہوں تو ٹھیک ہے یہ مستانی بنے گا لیکن اگر وہ بیچنے والا شرط ہی یہ لگائے کہ اس شرط پہ یہ گھر بیچ رہا ہوں کہ ایک مہینے تک میں اس گھر میں رہتا رہوں گا تو اب بے درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ شرط, شرط کے بغیر اگر مولت لے لیتے ہیں دے دیتے ہیں یا وہ بنا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا شرط کے بغیر اگر لیکن اگر شرط لگا کے بیچتا ہے تو پھر ہاں وہ بے فاصلت ہوتی ہے ہاں مبی کی طرف بھی بتانا ضروری ہے نا مبھی کی طرف اگر اشارہ نہیں کیا تو اس میں بھی بتانا ضروری ہے میں کہتا ہوں میں چاول بیچ رہا ہوں بھائی کتنے چاول بیچ رہے ہیں اور کون سے چاول بیچ رہے ہیں تو مبی کے اندر بھی اشارہ اگر نہیں کیا گیا تو اس کے بھی کوالٹی کوانٹٹی دونوں بتانی پڑیں گی آپ کو اب سر سمجھیے کہ اگر شرط پر راضی ہوں. مسئلہ یہ ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کہیں میں تو, میں تو اپنی مرضی سے میں وہ ہوں بعض جگہوں پہ شریعت کہتی ہے کہ جی آپ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے یہاں پر شریعت کی اعتبار ہوگا میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی ایک عمومی اس تھوڑا جیسے تھوڑی بہت ملتی ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک جنرل سی وقت موٹر سائیکل جو چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں تو ہیلمٹ پہننا میرے لیے کیا قانونی طور پہ لازمی ہے ہیلمٹ پہننا میرے لیے قانونی طور پہ لازمی ہے میں نہیں پہنوں گا تو میرا جو ٹریفک بارڈر ہوگا وہ میرا چلان کر دے گا ٹریفک بارڈر مجھے روکتا ہے کہ جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا میں اس کو کہتا ہوں بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے پانچ سو روپئے کا چلان کرنے والے ہیلمٹ میں نے کرنا ہے نا میری جان کی مسئلہ ہے نا میرے ہیلمٹ پہننے سے دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف میری ذات کا معاملہ ہے تو تم مجھے کون روکنے والے ہوتے ہو وہ ہوگا کرے گا وہ چلان کاٹ لے گا وہ کہے گا جی جو بھی ہوتا ہے یہ قانون ہے ہمارا اس کے اندر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ اپنی جان آپ کہیں کہ جی میں کہوں جی میری وجہ سے کسی دنیا کو میرے ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے دنیا کو کسی کو بھی نقصان نہیں ہے صرف اور صرف میرا معاملہ ہے وہ ایسے ہی اب یہاں پر ایک بندہ وہ کہے کہ جی نہیں جی میں نے تو وہ کر لیا ہے میں احتیاط سے چلاتا ہوں فلاں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں اس, یہ میری کہتے ہیں نا کہ جی میرے اختیارات سے باہر چیز تھی ایسی شریعت نے کچھ سیٹ پیٹرنس دے دیے رولز دے دیے کہ بھائی کہاں تک آپ کے اختیارات ہیں اور کہاں آپ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا اگر آپ شرط نہیں لگاتے مبی کے اندر آپ شرط نہیں لگاتے میں بیچ رہا ہوں اپنا مکان میں بیچ رہا ہوں میں کہتا ہوں جی میں بیچ رہا ہوں لیکن آپ کی مہربانی ہوگی ایک مہینے تک مجھے اگر آپ وہ دے دیں کچھ ٹائم دے دیں تو میں نیا گھر ڈھونڈ لوں گا تو میں وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا تو آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ایک مہینے تک رہ لیں کوئی بات نہیں ہم نے خرید لی آپ سے لیکن ایک مہینے تک آپ رہ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کیا اختیارات ہیں آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر لیا میں جی, گھر بیچتا ہوں میں کہتا ہوں میں اس شرط بیچ رہا ہوں کہ ایک مہینے تک میں اس گھر میں رہتا رہوں گا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے وہ آپ ایک مہینے تک کہتے رہے میں خرید رہا ہوں شرط مجھے منظور ہے یہ وہ شرط آپ کے اختیارات میں نہیں تھی جو شریعت نے آپ کو نہیں دی اختیارات نہیں دیے تھے یہ شریعت کا معاملہ تھا شریت نے کہا کہ جتنا آپ کر سکتے تھے وہ ادا چیز تھی لیکن آپ اس کو شرط کے طور پر آپ اس کو نہیں لگا سکتے تھے تو کتنے آپ کے اختیارات ہیں کتنے نہیں ہیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ جب فکر مناسبت ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شریر کہاں کہاں کے اوپر آپ کو وہ لگا رہی ہے شرائط لگائے گی کہ کس جگہ کے اوپر آپ نے وہ کرنا ہے جیسے دیکھیں اب یہی لوگ تو سود والے بھی کہتے ہیں میں نے قرضہ لیا کسی سے جی ایک لاکھ روپیہ میں کہتا ہوں جی میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں ایک لاکھ روپیہ سے مجھے قرضہ دے دیا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ ایک لاکھ روپیہ کر کے لیکن میں آپ سے لوں گا ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ دس ہزار میں راضی ہوں وہ بھی راضی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا مسئلہ کیا ہے بھائی یہ ہم کر نہیں سکتے تھے شرط لگا کے نہیں کر سکتے تھے شرط لگا کے نہیں کر سکتے ہاں لیکن مجھے کیا کیا کسی نے قرضہ دے دیا ایک لاکھ روپیہ میں نے کہا تو میں ایک لاکھ ہی واپس کروں گا جب واپس کرنے کی باری آئی نا تو میں نے کیا کیا کہ جی اچھا عوض پیش کر دیا دے دیا ایک لاکھ دس ہزار اس کو دے دیا شرطیں لگائی ہوئی تھی شرطیں لگائی ہوئی تھی لیکن ویسے اپنی طرف سے یار آپ نے وہ کیا تھا میری خوشی کی خاطر یہ آپ رکھ لیں شرط نہیں تھی کہ جائز ہے یہ جائز ہے آپ کہیں یہ کیا یہ کہ سود ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کسی سے کوئی چیز لیا کرتے تھے تو اس کو بدلے کے اندر اچھی چیز دیا کرتے تھے بدلے کے اندر اچھی چیز دیا کرتے تھے لیکن شرط لگا کے نہیں ہوتا تھا شرط لگا کے نہیں ہوتا تھا ش... تو یہ نہیں بتا دیا کہاں پہ آپ کے اختیارات ہیں اور کہاں آپ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے اس سے آگے نہیں نکل سکتے تو یہ شریعت نے آپ کو بتا دیا رولس سیٹ پیٹرنز ہیں ان انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے یوں جو, جو آپ کو اسپیکر کے ساتھ مناسبت ہوگی انشاءاللہ ہم وہ بات کریں گے کہ جی کہاں کے اوپر کس حد تک وہ ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں وہ سود نہیں ہوگا اگر میں نے ایک لاکھ روپے لیا نا اور طے یہ تھا کہ ایک لاکھ ہی واپس کروں گا ایک لاکھ ہی واپس کروں گا جب واپس کرنے کی باری آئی میں نے اپنی خوشی سے کچھ زیادہ پیسے دے دیے وہ سود نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ کہتا ہوں یہ ایک لاکھ روپے لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کہتا ہے جی آپ کو تھوڑا سا زیادہ مجھے دیں گے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں کچھ زیادہ دوں گا تو ہم تو طے کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ زیادہ دیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہاں زیادہ والی رقم کیا ہو جائے گی وہ ہدیہ کے طور پہ ہو جائے گی شرک کے بغیر نہ چاہیے طے نہیں ہونا چاہیے اس علاقے کا رواج نہیں ہونا چاہیے اس طرح اگر رواج بھی ہے کہ جی لوگ دے دیتے ہیں قرضہ لیکن اس بندے کو پتا ہوتا ہے جی مجھے کچھ نہ کچھ اچھا دے گا تب بھی ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں معروف ہو چکا الماروف کل مشروط ایک چیز معروف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک وہ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی چیز نہیں جیسے میں آپ کو ایک چیز مثال دے دیتا ہوں عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے نا ہم آٹا لے جاتے ہیں ہم سائیوں سے لے جاتے ہیں آٹا ایک برتن دے دیتے ہیں वो हमें आटा दे देते हैं कर्ज के तौर पर हम ले आए घर में ले आए हम वापिस करते हैं तो करते हैं आटा जो है वो पूरा भर के दे देते हैं जी ले दिया तो ये क्या होता है ये सू तो होगा नहीं सूद तो नहीं होगा वो सू तो नहीं होगा आप उससे तय करके नहीं वो कर रहे होते कुछ नहीं आप थोड़ी सी त्यादी करके दे, दे देते हैं कहते चलो यार इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया था, था हम इनको जरा अच्छा वो दे, दे देते हैं تو بیو کے مسائل ذرا اس قسم کے ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے میں نے دیکھا یہ ہے بعض لوگ کیا کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر فوراً حکم لگا دیتے ہیں ناجائز ناجائز ناجائز فلاں بھائی اتنی آسان بات ہر چیز کو جائز کہنا بھی خطرناک ہے اور ہر چیز کو ناجائز کہنا یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ ایک یہ شریعت کے اندر گنجائش یہاں پہ, پہ پہلو پایا جا رہا ہے ادھر آپ اپنی سختیاں دکھا گے کہ جی چلو جی فلان فلان کر کے جی جتنا سخت کرو گے ہمارے یہاں ہم ایک عام رواج بن چکا ہے جو مفتی جتنے سخت مسئلے بتائے گا وہ اتنا بہترین مفتی ہوتا ہے یہ جی بڑا کمال کے مفتی ہیں جی بہت لائق آدمی ہیں بہت قابل آدمی ہیں سخت سے سخت مسئلہ بتائے گا بھئی شریعت یہ چیز نہیں ہے شریعت معتدل ہے سب سے کمال کا مفتی وہ ہوتا ہے جو اعتدال کو رکھتے ہوئے کہ کہاں پر شریعت نے اجازت دی یہ کہاں پر اجازت نہیں دی ہے جہاں پہ اجازت دی ہے وہ بات بتائی جائے جہاں پہ اجازت نہیں دی ہے وہ بتا دیا جائے کہ یہ اجازت نہیں دی دیج کا طریقہ چلیں اب میں آن لائن شاپنگ نہیں کرنی چاہیے چاہے یہ فاریکس کی ٹریڈنگ وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہے آن لائن فاریکس کی ٹریڈنگ وغیرہ ویسے جو ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو عام طور پہ آن لائن اگر کوئی چیز واقعی موجود ہے اور ان کے قبضے میں موجود ہے مالک ہیں اس کے تو پھر کی جا سکتی ہے لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے جو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی میں فلاں چیز خرید رہا ہوں باہر سے کوئی بیگ خرید رہا ہوں کوئی کمپیوٹر خرید رہا ہوں تو کمپیوٹر ان کے پاس موجود نہیں ہوتا وہ مجھے بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خرید کے پھر مجھے بھجواتے ہیں ایسے وہ نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس چیز کو بیچا جا سکتا ہے کس چیز کو نہیں بیچا جا سکتا آج کل پاکستان کے اندر یہ فائلوں کا کاروبار فائلیں جو بکتی ہیں زمینوں کی ٹھیک یہ جائز نہیں ہے یہ فائلوں کا کاروبار چل رہا ہے پاکستان کے اندر زمینوں کی فائلیں بک رہی ہوتی ہیں جی دو دو لاکھ چار چار لاکھ دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ کی لاک پچاس پچاس لاکھ کی فائلیں بک رہی ہوتی ہیں زمین کا بھی پتہ ہی نہیں ہے اور فائلیں چل رہی ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہوتا اس کی صورت حال کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کہاں پہ کس حد تک گنجائش ہے کس حد تک نہیں ہے وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی لیکن ابھی تو ہم، ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے آپ میرے ساتھ بالکل نا کہ اس میں رہیں گے جس کی وجہ ہم ایک ٹون میں رہیں گے ہم ایک ہی اس فریکوینسی پر رہیں گے اگر آپ کی فریکوینسی چینج ہوگی میری فریکوینسی چینج ہوگی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بیک میں اس لیے بہت آہستہ لے کے چل رہا ہوں چیز کو تاکہ آپ لوگ ایک فریکوینسی پہ رہیں میرے ساتھ اس پہ رہیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جی کس حد تک وہ ہے اور اگر انشاءاللہ یہ کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نا تو اس پہ رہنا ہے नेट मेरे पास भी स्लो है कल वाली फाइल भी जो हमारा आज हमारा कौन सा सबक था तीसरा सबक था चौथा सबक था चौथा था ये तीसरा था किताबुल ऊपर तीसरा सबक है मंगल बोध तीसरा सबक है तो चौथा सबक है ठीक है तो कल वाली भी भेज देता हूं आज वाली भी भेज देता हूं ठीक है जी کل والی بھی بھیج دیتا ہوں آج والی بھیج دیتا ہوں کہ ساتھ ہی کا نیٹ ذرا اسپیڈ اچھی ہو تو ان کو بھیج دیتا ہوں میرا بھی نیٹ سلو ہی ہے لیکن آج والی بھی وہ کر دیتا ہوں لیکن یہ آخر میں جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ میں نے جی پھر کل انشاء پھر دس گیارہ کے, کے اوپر ہوگا ہفتے اتوار کو ہم چھٹی کیا کریں گے اور ہفتے کو بیان ہوا کرے گا ہفتے کو ہمارا بیان جو ہے وہ گیارہ بجے سٹارٹ ہوا کرے گا ہفتے کو بیان گیارہ بجے چلیے السلام علیکم اللہ مائکریہ